اور یہ کہ ہم نی جب ہدایت سن اس پر امان لائے تو جو اپنی رب پر امان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادگی کا